السلام على عباده الذين اصطفان أما بعد فأعوذ بالله السميل عليم من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يخلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغب معرضون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 والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفردوس هم فيها خالدون سادك الله عظيم رب شرح لي شادري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا العالمين ہم جو بات لے کر چلے تھے کیونکہ بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے اور پچھلا حصہ جو ہے وہ دماغ سے میں ہوتا چلا جاتا ہے ہم جو چیز لے کر چلے تھے وہ یہ تھی کہ انسان کے لیے آخرت میں خسارے سے بچنے کی راہ کیا ہے یا دوسرے لفظوں میں انسان کی کامیابی کن چیزوں میں اور وہ کامیابی حشر کے دن کی کامیابی آخرت میں کامیابی کن چیزوں سے جڑی ہوئی چار چیزیں اللہ نے گنوائی تھی اللہ جین آمن و ملح و تباس و ایمان امل صالح تواسی بلحق اور تواسی بصبر چار چیزیں ہم ابھی ایمانیات میں پہلے ایمان کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں ابھی ہم ایمان ہی میں ہیں اور وہ ان مانوں میں کہ جن کے اندر ایمان ہوتا ہے ان کی صفات کیا ہوتی ہیں ایمان والا کسے کہتے ہیں ایمان جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کوئی ٹنڈ منڈ درخت نہیں ہے ایمان ایک شجرہ طیبہ ہے جس کے سمراٹ ہیں ایمان بتاتا ہے جیسے آگ کی گرمی بتاتی ہے اور برف کی ٹھنڈک بتاتی ہے کہ یہ برف ہے اور آگ کی گرمی یہ بتاتی ہے کہ وہ آگ ہے اسی طرح ایمان والے کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ مومن ہے اس کے لیے یہ احادیث پہلے کی جا چکی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے پڑوسی کو اپنے شب سے محفوظ نہیں رکھتا امن نہیں دیتا اسے تنگ کرتا ہے اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم و ایمان والا نہیں اللہ کی قسم و ایمان والا, نہیں اللہ و ایمان والا نہیں اسی طرح آپ نے فرمایا لا, ایمان لمن لا, امانت ولا لمن لا دین لاحد ولاء الین اللہ جو امانت دار نہیں اس کا ایمان کوئی نہیں جو وعدے کا پکا نہیں اس کا دین کوئی نہیں تو ایک چیز آپ کے پاس ہو لیکن دوسری چیز کے ذریعے اس کی نفی کر دی جائے کہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو وہ نال اینڈ وائڈ ہو جائے گا ویزا آپ کا لگا ہوا ہوتا ہے لیکن چھ مہینے سے ایک دن بھی جب اوپر ہو جاتا ہے تو وہ لگا لگایا بیکار ہو جاتا ہے چاہے وہ دو ہزار تین تک کیوں نہ لگا ہوا ہو آپ نے قانون کی ایک شک توڑی تو وہ سارے کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے کال آدم ہو گئے ایسے آپ کال آدم ویزے کو لگائے لگائے سینے سے پھرتے رہے کہ میرے پاس دبئی کا ویزا ہے تو اس کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی پتہ تب چلے گا جب ایئرپورٹ پر آؤ گے یہی حال ایمان کا ہے سینے سے لگا لگا کے اگر رکھے اور وہاں جب حاضری ہوئی اور کہہ دیا گیا کہ یہ آدم ہے یہ نل اینڈ وائڈ ہے کیوں تم نے یہ قانون توڑا تھا کیا کرو گے اور وہاں کا ویزا بار بار نہیں ملتا تو اس کے لیے جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں وہ اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اپنے اندر پیدا کریں مطلوب یہ ہے میرے کہنے کا بھی اور آپ کے سننے کا بھی اگر آپ سن کے چلے جاتے ہیں آپ کو نشہ ہو گیا سننے کا اڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی خطاب بھی ایک حفیم کی طرح ہوتا ہے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے خطاب جادو کی طرح ہوتے ہیں مببوط کر دیتے ہیں لوگوں کو اپنے موبائل آف کر دیں پیجر بھی آف کر دیں جو دس منٹ دیتے ہیں وہ ذرا خالص کر کے دیں تو آدی ہو جاتا ہے آدمی کہیں بھی وہ اڑ کے پہنچتا ہے خطبہ سننا ہے جی ہم نشہ ہو جاتا ہے اگر اس سننے کا کوئی اثر نہیں نہ ہو رہا تو سمجھ لیں کہ ایک نشہ ہے یہ اڈکٹ ہو گئے آپ آدی ہو گئے آپ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صفات اللہ کو پسند ہیں تو وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں تو وہ اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں اس کا نام تز ہے پودے کو کھاد کی ضرورت ہے تو کھاد دو گوڈی کی ضرورت ہے گوڈی کرو شاخانگنے کی ضرورت ہے تو فالتو ہٹاؤ جسے چھدرائی کہتے ہیں جو چیز کرنے والی ہے وہ کرو اس کا نام تز کیا تو یہ سفات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ اہل جنت کے لیے لازمی شرائط ہے فری ریک جنت میں وہی وہ جا سکے گا جو اپنے اندر یہ سفات پیدا کر کے جائے گا یہ مت سمجھیں کہ دنیا میں پیدا نہ ہوں تو مرتے ہی پیدا ہو جائیں گی زندگی بھر بے ایمان رہا لوگوں کے ساتھ فریب فراڈ کرتا رہا جو ہی جان نکلے گی تو وہ پکا سچا مومن اٹھ کے قیامت کے دن اٹھے گا ایسا نہیں ہوگا جیتے جی آپ دنیا میں دوسرے نمبر پر کپ قوم ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں ایسا نہیں ہوگا جیسے مرو گے ایسے اٹھو گے جو حج کے لباس میں مرا حج کے لباس میں اٹھے گا اور شہید بیٹھتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا لہذا یہ چیزیں دنیا میں پیدا کرنے والی ہیں جیسے بچے کی آنکھیں ماں کے پیٹ میں بنتی اعلیٰ وہاں دیکھتا نہیں ہے لیکن وہ آگے کام آتی ہیں تمہاری یہ خصوصیات دنیا قدر کرے یا نہ کرے آگے کام آئیں گی اب بچہ کہ جی یہاں تو آنکھوں کا کام ہی کوئی نہیں لہذا خام خائی آپ میں اپنی آنکھیں پھوڑ لوں جہاں آنکھوں کا کام آئے گا وہاں آم آئیں گی تو دنیا میں آپ اللہ کے مطلوبہ انسان بنیں گے تو وہاں آپ جائیں گے کہتے ہیں نا جی شناتی کارڈ بڑھنے کی یہ عمر ہے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کاند اتنا ہونا چاہیے چھاتی اتنی چوڑی ہونی چاہیے ہے نا شرائط کم سے فوج میں بھرتی کرتے ہیں وہ اللہ نے یہ شرائط بیان کی ہے جنت میں جانا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چگلی کرتا ہے یا غیبت کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا آپ نے فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں چھوے گا حالانکہ اس کی خوشبو پانچ سو سال کے فاصلے تک جاتی ہے اتنا قریب بھی نہیں جائے گا کیوں اللہ نے مان لڑائیاں تھوڑی کرانی ہیں روز دان ٹوٹے ہوئے چھوتا بلایا وہ وہ کیا بھی ایک جنتی نے دوسرے کے ناپ توڑ دیے یہ بندے اللہ کو نہیں چاہیے پڑوسی کو ستانے والی عورت حالانکہ وہ رات بھر نماز پڑھتی تھی اور دن بھر روزہ رکھتی تھی اپنے جھرنے میں جائے گی وہاں ہنگامے نہیں کروانے اللہ کو تو وہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کر کے جائیں اور اگر یہ پیدا نہ ہو سکتی تو اللہ اس کا تقاضا ہی نہ کرتا یہ ہو سکتی ہیں دور صرف تھوڑا سا تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہم ساری دنیا پہ نظر مارتے ہیں کہ جی فلاں کرا پی فلاں کرا پیفلاں کرا پیفلا اتنے ملین کا آ گیا فلاں اتنے بلین کا آ گیا اور ہم بھی کسی کینٹین والے کے سو دو سو پچاس روپئے کھا کر بیٹھے ہوئے ہوتے اب ہماری تیز اتنی ہماری پہنچی سو پچاس تک ہوئی ہم دبا کر بیٹھے اگر ہم بھی وزیر اعظم یا وزیر اعظم کے شور بن جاتے تو ہم بھی دو چار بلین کھا آ لیتے ایک آدمی جو دو روپے کے ٹکٹ بغیر سفر کرتا ہے وہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرتا ہے اس نے ثابت کر دیا کہ اگر دو بلین بھی اس کی دسترس میں ہوتا ہے تو وہ مار جاتا تو دو روپئے نہیں چھوڑا دو لاکھ دو کروڑ اپنے اندر بھی نظر مارے ہم کتنے کرپٹ ہیں کس کس طرح کھا کر بیٹھے تو یہ ساری چیزیں اپنا محاسبہ یہ احتساب سیل اپنے اندر آپ کے اندر ضمیر نام کی ایک چیز رکھی ہوئی ہے فلا عقسم و بن نفصام ولا اقسی مفسام نفس اللوامہ جو اندر ہے وہ احتساب سیل ہے اگر اس کو منہ بند نہ کر دیا جائے سورہ المومنون کی یہ ابتدائی آیا جن میں مومن کی صفات بیان کی گئی ہیں اور سورہ المارج کی آخری آیا آخر میں جا کر اس کے انہی صفات کو دہرایا گیا ہے چند صفات کے اضافے کے ساتھ ہم انہیں ذرا پڑھ لیں پھر کیونکہ یہی ہے وہاں پہ تو گفتگو ان شاء اللہ ہم اکٹھے کرتے ہیں شادر ابانی ہے ان الانسان خلق کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بہت تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ایزا مس کا حسر و کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے واہ ویلا کرتا ہے جزا فضا کرتا ہے خبر نہیں کرتا ویزا مسل خیر و اچھے دن آ جائیں برے دن آتے ہیں تو شکوے کرتا ہے کوئی میری مدد نہیں کرتا اپنے اچھے دن آ جاتے ہیں تو کسی کی مدد نہیں کرتا ایزا مساح پھر من آ کر کے رکھتا ہے روک روک کے رکھتا ہے دیتا نہیں خود بیمار ہو تو کہتا جی کوئی تیمارداری کو نہیں آتا کوئی مجھے پکڑ کے ہاسپٹل نہیں لے جاتا خود جب جوانی میں ہوتا ہے صحت مند ہوتا ہے تو کسی مریض کی مدد نہیں کرتا سڑک پار کرنے یہ تھر دلاپن ہے جب مصیبت آ گئی ہے مشقت آ گئی ہے مشکل آ گئی ہے تو اسے مردوں کی طرح سے وہ چار دن کی بات ہے رات کے بعد یہ نا ان مال اس رہی ہو سر تنگی آنا جو ہے یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ آسانی آنے والی ہے اس لیے کہ اس کے تو انسان کی یہ صفات اللہ کو نمازیوں کے اندر پسند نہیں پل مسلین سوائے نمازیوں کی ان کے اندر یہ تھوڑا دلاپن نہیں ہونا چاہیے مصیبت آئی ہے تو نہیں اسی بانا اللہ ماں کا تب ہمیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی جب تک کہ ہمارے رب نے نہ لکھی ہو ہمارے یہ مصیبت رب نے بھیجی ہے ایک امتحان ہے فوج میں جب آدمی بھرتی ہوتا ہے تو وہ پہلا سال خوب رنگ ڈوٹی کرواتی جتنی انسلٹ کر سکتے ہیں کرتے گالیاں دیتے اس لیے کہ جس نے بھاگنا ہے میدان جنگ سے نہ بھاگے سامنے سے بھاگ جائے اس لیے کہ کل سخت مرلے آنے والے ایک سال سے ان کی انہوں نے ڈیوٹی لگا دی سردی میں صرف ایک انڈر ویئر میں اس کو تھری پیس سوٹ کہتے ہیں ایک بنیان ایک انڈر ویئر اور ایک جوتا یہ تھری پیس سوٹ ہوتا ہے ارمی کا ڈنگوٹی میں تو کچھ چھ مہینے لگوایا انہوں نے سردی کے موسم میں اس کو اس لباس میں ساری رات کھڑے رکھتے بھائی جب اس کو انہوں نے بیجا سے گلیشیر پر تو وہاں اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں چھ مہینے وہاں لگایا تھا اگر اسی طرح بابو بننا ہو یہاں جاتا میں تو مر جاتا میرے اندر اس تعداد پیدا ہو گئی تھی مصیبت کو برداشت کرنے کی سردی کو برداشت کرنے تو اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کرتا ہے لوگوں نے یہ سمجھا وہ کہہ دیں گے ہمیں ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے بالاک فتن اللہ جین من کا ان سے تعلق کو بھی آزما چکے ان کی بھی رنگوٹی ہوئی ان کا بھی امتحان لیا گیا اس لیے کہ بڑے امتحان کے لیے انہیں تیار تو نمازیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے جو بھی مشکل آئے اسے اسی طرح برداشت کریں جس طرح آسانی آتی ہے یہ مشکل اس کے رب کی مہمان ہے اور اسے اس کو بڑے اچھے طریقے سے فیس کرنا چاہیے ہر مومن یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت میرے رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے میں سے اچھی طرح انٹرٹینمنٹ دور تاکہ یہ واپس جا کے بتایا کہ مردوں کی طرح برداشت کیا اس آدمی نے مجھے یہ ہے امتحان وہ کہا نا وہ تو مشکل میں بھی ڈالے تو کروں شکر ادا کوئی اپنا سمجھ کر ہی سزا دیتا ہے اگر مصیبت آئی ہے تو وہ تمہیں کچھ سدھارنا چاہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہاری ٹرائی ہو رہی ہے تمہارا امتحان ہو رہا ہے ابھی تمہاری فائل بند نہیں ہوئی داخل دفتر نہیں ہوئی تمہاری ترقی کے امکانات ہیں اس لیے بار بار تمہارا امتحان لے رہا صحابہ کہتے ہیں ایک سال کوئی مصیبت نہیں آتی تھی ہم بے قرار ہو جایا کرتے تھے کیا ہوا اپنی ہمارا کیس داخل دفتر تو نہیں ہو گیا اللہ ہمیں بھول تو نہیں گیا ایک وہ کہتی ار مسلم سوائے نمازیوں کی دیکھیے بات انسان کی ہو رہی ہے ان نل انسان کالوا تو آگے بات ہونی چاہیے تھی ال لذین عامن یا ال مومنون یا الل المین کہا نہیں ال مسلین گویا مومن اور نمازی ایک ہی ہستی کے دو رخ مومن ہے تو لازمن نماز کی پابندی کرتا ہوگا نمازی ہے تو مومن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے مسجد سے نکلتے ہو تم دیکھو پابندی کے ساتھ ان نماز میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو تو نمازی اور مومن یہ ممکن نہیں ہے جیسے شوگر اور مٹھاس چینی اور میٹھاپن دونوں لازم و ملزوم ہے شکل چینی کی ہے میٹھی نہیں ہے تو چینی نہیں ہو سکتی یوریا کھاد ہو سکتی ہے میٹھی آ تو چینی ہے اس کی کوئی بھی شکل و تبدیل کرنے یہ بات یاد رکھیں آپ المسلی ہاں نمازی ان کے اندر یہ چیز نہیں اللہ زیرحما صلاح دائمون جو اپنی نمازوں میں دائم ہوتے وہاں فرمایا تھا قدف لہل فِي اللہ فیصلہ تو مومن کی وہاں بھی پہلی صرف کیا بیان کی نمازوں میں خوشو اختیار کرتا ہے یہاں کیا بیان کی نمازی ہوتا ہے اور نماز میں دائم ہوتا ہے دائم عرب اس پانی کو کہتے تھے ما ان دائم جو کھڑا ہوتا چلتا نہیں تھا بہتا نہیں تھا پانی اس کو کہتے تھے ما ان دائم جو نوازوں میں ساقت پانی کی طرح کھڑے ہوتے ہمارے اسلاب کے سروں پر آ کر پرندہ بیٹھ جایا کرتا تھا یہ جج نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے جیتا جاتا ہے کوئی بت کھڑا ہے کوئی پہاڑ کا ٹکڑا ہے کوئی جاتے ماں بو حفا رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو پڑوس کی عورت کا بچہ ماں سے کہنے لگا ماں وہ یہاں ایک سطور نظر آیا کرتا تھا وہ کہاں گیا اس نے کہا بیٹا وہ ستون رات کو قیام کیا کرتے تھے تو بچا سمجھتا تھا کہ ان کے گھر کے اندر برامنے میں کو ستون لگا ہو براہ دائمون اپنی نمازوں کے اندر دائم ساقت رائے ایک جنہیں ہر وقت ڈنگی جو ہے وہ لڑی رہتی ہے اب پتا نا گرمی کے موسم میں جب گائے کو جو ہے وہ ڈنگی لڑتی ہے تو پھر وہ کبھی دم مارتی ہے کبھی پاؤں پٹکتی رہتی ہے کبھی سری مارتی رہتی ہے اس کو ڈنگی آرام سے کھڑا نہیں ہونے دیتی کچھ وہ نماز جن کو نماز میں ہمیشہ ڈنگی لڑی رہتی ہاتھ ان کا رکتا ہی نہیں ایک طرف سے واپس آتا تو وارن رستے سے واپس چلا جاتا ہے ناک میں کان میں بالوں میں داڑھی میں ایک ہاتھ سے نماز پڑھتے دوسرا ہمیشہ بیزی رہتا ہے اس کا نام نماز نہیں ہے یہ دائم نمازی نہیں ہے یہ تو جان چڑانے آیا آگ کے عذاب سے حاضری دینے آیا تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے اس نے نماز نہیں پڑھی ایک صاحب نماز پڑھ کے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی آئے انہوں نے نماز پڑھی اور مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے تو آپ نے فرمایا سب ریفائن کلم تو جا جا کے نماز پڑھ تو انہیں نماز نہیں پڑھی اس نے کہا حضور میں پڑھ کے ہیں آپ نے فرمایا نماز نہیں پڑھی پھر رکو گیا پھر پر کیا آپ نے پھر فرمایا کہ جا نماز نے نماز نہیں پڑھی پھر تیسری بار وہ آیا نے کہا حضور اس سے بہتر میں نہیں پڑھ سکا مجھے سکھائیں میں کیسے پڑھوں پھر وہ مشہور حدیث وہ جو متفق علیہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ وسلم نے پھر اسے سکھایا اور ہر جو ہے وہ رکن کے بعد آپ نے فرمایا سمت میں پھر اطمینان کر کادا کرے تو اطمینان کر جلسہ کرے تو اطمینان کر اسی لیے امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان اور اطمینان جو ہے نماز کے اندر وہ بھی واجبات میں سے تو وہ اپنی نمازوں پر دائم رہتے ہیں نماز میں وہ یوں کھڑے ہو جاتے جیسے کسی کو بجلی پکڑ لیتی ہے نا بس یہ ہے وہ حقیقت لگ جاتی ہے ان کی لائن جب مل جاتی ہے تو ارتھ ہو جاتے ہوں رات کے سامنے کھڑے ہیں دائیں طرف جنت ہے بائیں طرف جہنم ہے پیچھے موت کا فرشتہ کھڑا ہے کوئی کنفرم نہیں کہ اگلی نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی جو بھی حاصل کرنا اسی نماز سے حاصل کرنا سارے گناہ بھی مع کروانے ہیں جو عبادتیں کی ہیں وہ بھی قبول کروانی ہیں تو ان کے پاس تو بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ جاب ہوتا ہے تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنا ہوتا ہے انہیں خارشے کرنے کی اور ناک میں سے اور گند نکالنے کی اور کان میں سے گند نکالنے کی کہاں فرصت ہوتی ہے ان کی توجہ تو وہاں جڑی ہوتی ہے اور رب تب تک بندے کے سامنے رہتا ہے جب تک بندہ رب کے سامنے رہتا ہے جب بندہ کھسک جاتا ہے تو رب بھی ہٹ جاتا ہے سامنے بندہ چلا جاتا تھا شاپنگ کرنے بدن اس کا یہیں کھڑا رہتا ہے لیکن اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے منہ سے نماز نکل رہی ہوتی ہے لیکن ایسے ہی نکلتی ہے جیسے ٹمپریچر زیادہ ہو جائے تو آدمی منہ سے باہی تباہی نکالتا رہتا ہے جسے ہمارے یہاں کہیں پچھنا وہ پچتا رہتا ہے اور پچھتے پر تو ماں بھی توجہ نہیں دیتی بچے کو بخار ہو نا تو وہ بھی سوتے ہوئے باتیں کر مجھے گاڑی لا کے دو تو کوئی نہیں لا کے دے کو بخار زیادہ چڑھا ہوا اپنے پچھتی نماز جو ہے وہ رب کو نہیں کا سامنے بات کرو اللہ جینا سلاۃم دائم و اللہ جین والم حق کو معلوم لسا والمحروم جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے یہ زکات کی بات نہیں ہو رہی ہے زکات فارجوئی ہے مدینے کے اندر یہ سورت مکی ہے یہ حق ان کا ضمیر متعین کرتا ہے اب انہیں پتا ہے کہ کوئی آدمی مصیبت میں ہے مشقت میں ہے تو وہ اس چیز کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ مجھ سے مانگے تو میں دوں وہ آگے بڑھ کے اسے سوال سے بچاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو دینے میں اجر زیادہ ہے جنہیں قرآن حکیم نے کہا کہ لا یس الناس کا الحافہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے یہ مانگنا ان کے لیے موت ہوتی بولجائے اگنیامنا چاسف نہ واقف آدمی تو انہیں بڑا امیر سمجھتا ہے اگنیا امن چاس وہ سمجھتا ہے کہ انہیں کسی خیرات کی ضرورت نہیں اتنے خوددار ہوتے ہیں اتنے سفید پوش ہوتے ہیں پیٹ میں بھوک ہوتی چہرے کی نکاحت بتاتی تارے کو ہوں بے سیما ہم تم انہیں چیرو سو پہچان لو گے لا یس الناس الحافہ وہ لپٹ کر نہیں مانگے کہ الحاف بن کر نہیں مانگے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہا گیا کہ قربانی کا گوشت بھی انہیں گھر جا کر دو فاکولو فاط امو مینہا فاکولو مینہا القانع والمعتر جو کانے ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی یہ گوشت جا کر دو اور جو موٹر ہے ہالتے استرار میں نکلایا اس کو بھی دو لہذا تین حصے کیے جاتے ہیں اسے دوستوں والے حصے میں راقی احباب والے حصے میں بہرحال ان لوگوں کے مالوں کے اندر حق و معلوم کو معلوم ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے وہ نکالتے رہتے ہیں اس میں یہ وہ صفات ہیں جو اس کے اندر قدرتی پیدا ہو جاتی ہیں اس کے لیے ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے یا نہ پولیس میں رپٹ کرانا کہ فلان کے پاس اتنا مال اور میں جو ہے غریب مجھے دیتا نہیں یہ صفت ہوتی ہے نمازی کی وزی نو سدقو اور جو قیامت کے دن کی بدلے کے دن کی یوم الدین ججمنٹ دین اس کی تصدیق کرتے اس کو سچا سمجھتے اسی لیے جیب سے پھر مال نکلتا ہے جب یہ ہونا کہ اپنے آپ کو دے رہا ہوں تو درد نہیں ہوتا جب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو دے رہا ہوں تو پھر تکلیف ہوتی ہے جس کا ایمان ایمان بلاخرا ہے وہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ جیسے وہ کسی بینک کے اندر جا کر کیشیئر کو پیسے دے کے آتا ہے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے لیے تو ہارٹ آٹ اٹیک کوئی نہیں ہوتا نہ ہی بیوی روکتی ہے اس کو کہ کیوں بلکہ بیوی تو کہتی ہے جا کے جلدی سے جمع کرا گیا تیرے ہاتھوں میں برکت نہیں ہے جس طرح وہ کیشیئر ہے اسی طرح یہ کیشیئر ہے جس طرح وہ تیرے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس طرح یہ بھی تیرے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے وما تو بے آنسو سے کم خیرن تاجے دور ہو اند تم جو بھی آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اسے محفوظ پاؤ کسی کو پانی بھی پلایا تو وہ پانی وہاں تمہیں پلایا جائے گا یہ ہے وہ پانی جو نے فلاں کو پلایا پلایا ہوگا تو پلایا جائے گا کھلایا ہوگا تو کھلایا جائے گا پل سلوم ہاں ہوں وَلَا بلا تام بن رسلیم کسی کی ہمدردی نہیں کی تو وہاں کوئی امدرد نہیں ہوگا اور کسی کو کھلایا نہیں ہے تو وہاں کوئی نہیں کھلاائے تیرا بھیجا ہوا ہی وہاں کھلایا جائے گا تو, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر ایمان بلاخرت ہوں یو یوقنون یقین کی حد تک چلا جاتا ہے وہ یوں بھیج کے اطمینان محسوس کرتے ہیں جیسے آپ پیسے بھیج کے صرف ٹیکسی کا کرایہ پاس رکھتے ہیں نا نیشنل ایکسچینج والوں سے بنا کے ڈرافٹ پاکستان میں تسلی ہو جاتی ہے آپ کے بننے لگ گئے پیسے میں شریکوں میں بھی جب پتا چلے گا کتنا ڈرافٹ آیا فلان صاحب کا ملک صاحب کا تو بلے بلے ہو جائیں گی قیامت کے دن بھی آپ کے شریک ہوں گے یہ ڈرافٹ وہاں بھی دکھائے جائیں گے عمر کیسا فضل نہ باد آباد وہ اللہ تو اکبر تفضیل تفدیل اکبر و دراجات اکبر و آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ درجے ہوں گے اور سٹیٹس ہوں گے اور فضیلتے ہوں گی وہاں تمہارے زیادہ شریک اکٹھے ہوں گے. تصدیق عثمان ابن عفان رضی اللہ تالان ہو قید کے زمانے میں ان کا کافلہ آیا ہے کہتے ہیں کہ یہ وہی کافلا ہے جس میں لوگ کیونکہ قید سالی تھی تو پتہ چلا کہ آ گیا ہے کافلا باہر تو لوگ دوڑے بائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اندازہ کرے لوگوں کی بیکراری کا تو لوگ چھوڑ گئے اس پر وہ آیا وہ جا رہا ہوتے جا رہا تھا نو اللہ فضوئی لائی ہوا تارا سارے آرتی اکٹھے ہو گئے ان کا جی سودا کریں کتنے کا دینا ہے کتنے کا بیچنا ہے کتنا منافع لینا ہے آپ نے فرمایا جو ایک کے دس سے زیادہ دے سکتا وہ دے دے ایک کے دس پر سودا ہو گیا ہے. بات چلتی رہی بارگیننگ ہوتی رہی کوئی بات بنی نہ بعد میں انہیں خیال آیا کہا کہ حضرت سارے آرتی تو ہم ہے. سوکار تو ہم بیٹھے ہوئے فروخت فروخت تو ہم ہیں یہ ایک کے دس کون دے رہا آپ کو آپ نے فرمایا میرا رب اس سے زیادہ دے سکتا ہو بات کرو جی پھر اپنے رب کو دے دیں آپ نے وہ پورا کافلہ مفتقسیم کر دیا اللہ سے یہ لو یہ ہے ایمان ایک کے ای دس پر سودا ہو یہ ہے ایمان بلآخرا ہمارا ایمان بلآخرا جو ہے وہ دل و دماغ میں تو ہے لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا ہمیں حساب کتاب دینا ہے ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا اور جو ہم بھیجتے یہ وہاں ہمیں ملے گا وہ ان سا سوفا یورا یہ تمہیں سب کچھ دکھایا جائے گا جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے یہ بھی وہاں لایا جائے گا یوم یوہ ماں یا پھر نار جہانا بہا جی باہم بنوب ہوں بظہور جس دن سونا چاندی یہ اکٹھا کیا ہوا تھا یہ جو وہاں آئے گا تو جو جتنا زیادہ لے کر جائے گا اتنی بڑی مور بنیں تکوا بےحا یووا یوخ میں یا جس دن جہنم کی آگ میں اس لوگ کو گرم کیا جائے گا پکواں بےحا جباہ پھر اس سے مورے ماری جائیں گی ڈالے جائیں گے ان کے منہ وہ جنوب ہوم اور ان کی کروٹیں و ظہور ہوم اور ان کی پیٹیں ہاگا ما کنس تم لے سے کم سرکار یہ مور آپ خود بنوا کے ساتھ لائے اور روک ما تم تک نہیں اب یہ مورے چکھتے رہو ٹپے لگواتے رہو یہ بھی آئے گا جو آگے بھیجا ہوگا وہ بھی آئے گا موجود اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے شیورنگ کاپتے رہتے یہ سب کچھ کرنے کے باوجود مومن کی خاصیت یہ ہے خصوصیت یہ ہے جزبے لا انفت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتا یہاں وہ خوف زیادہ رہتا تو وہاں پر کہ کے لا خوف ہونا لئی ہم آج کوئی ڈر نہیں تم بڑے ڈر لیے ہو بہت ڈرتے رہے یہاں دکھ لیتا تو وہاں کیا بابا ہوں یا کوئی دکھ نہیں ہے کوئی غم نہیں بے فکر ہو جا و اللہ جی نہیں ہو تا کو لوب ہوں واجلات وہ جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ان کے دل کامپتے رہتے ہیں کہ انہیں رب کے سامنے جانا ہے تو حضرت سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں ایسی دی کی بیٹی یہ وہ لوگ ہیں جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور ان کے دل کاپتے رہتے ہیں کہ انہیں رب کے سامنے جانا بے خوف نہیں ہوتے یہ لازمی چز مسجد میں آئیں گے سب سے پہلے وہ آئیں گے اللہ من عذاب آجاد ربین مشکل فرشتے بھی ڈرتے رہتے انبیاء بھی ڈرتے رہتے جو مومن ہے یہ ڈر اس کی صرف وہ امام انخوا ف مقام ربی و نن نقص انل ہوا فا ان الجنت ہی الما <الْمَعْوَى> جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور نفس کو اس نے برائی سے روک لیا کہ میں کیا جواب دوں گا اللہ کو میں نے اس کے سامنے جانا ہے تو جنت اس کا ٹھکانا ہے جہاں فن الم ان اولیاء اللہ خو فن اللہ جنون اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم کیوں وہ یہاں بہت ڈرے ہیں ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہے انہوں نے راجا وہاں نے تسلی دی جائے آزاب اور اب غیرمامون ان کے رب کا عذاب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے امن میں رہا جائے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آدمی بے خوف ہو جائے غیر مامون اس سے تو وہی امن میں ہوتا ہے فلا ہے امن مغر اللہ ال کوم انہیں ڈر رہتا ہے خوف زدہ رہتے ہیں اسی خوف پہ اسے تر ہے یہی وہ آدھا ہے جو اسے بھاتی ہے بن دیکھے ڈرتا ہے دیکھو اسے پتا ہے آسمانوں میں میرا کوئی رب وہ میرا حساب لے گا فرشتوں کو بلا بلا کے کہتا ہے یہ مسلم شریف آخری حدیث اللہ فرشتوں سے کہتا دیکھو اس نے مجھے دیکھا ہے کتنا ڈرتا ہے اور پچھلے اس میں میں آپ کو بیان کر چکا وہ ادیم کے صاحب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری خواب بھی جو ہے اڑا دینا اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اسے بلا لیا حاضر کر لیا کہا سناؤ اس نے کہا کہ اللہ مجھے تو تیرے ڈر نے اس چیز پر آمادہ کیا تیرے خوف نے مجھے اس چیز پر آمادہ کیا مجھے پتا تھا تو مجھے اکٹھا کر لے لیکن جہاں تک میرے بس میں تھا میں تو اپنے گناہوں سے بھاگ رہا تھا اللہ میں تجھ سے تھوڑی بھاگ رہا تھا. میں تو ان کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا. اللہ نے فرمایا جا بہت ڈر لیا ہم نے تمہیں بے خوف کر دی تو یہاں کی بے خوفی آخرت کا نرا خوف یہاں کا خوف آخرت کی بے خوف یہ دو الگ الگ, الگ چیزیں جو یہاں خوش وہ وہاں غمگین جو یہاں غمگین وہ وہاں خوش یہ سیرا وا لو الای مسرورا یہ مسرور ذرا زیاد رکھیں اس کا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش خوش واپس آئے گا و یم کالے پلٹنا وہ پلٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑا خوش خوش مسرور وہ اما منوت یا کتاب ورا آزار فا صوفا یا دو سبورہ وہ یس لو انہو کا نفی یا مسرورہ پھر مسرور آ گیا دوسرا جس کا نامہ اعمال آپ کے پیچھے دیا جائے گا چونکہ آپ پیچھے بندے ہوئے ہوں گے تو پیچھے پکڑا جائے گا آگ میں دکیلا جائے گا موت کو آوازیں دے گا یا جو لا سبورا لاتا دروسبرن واحد کسی آج ایک موت کافی نہیں ہے آج بہت سی موتوں کو آواز دو کیوں ان نو کا نف ہی مسرورا یہ وہاں اپنے گھر والوں میں خوش تھا اور وہ آج خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف پلٹا ہے یہ ہے وہ بات هم اور وہ مومن جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں اِلّا على وما فإنهم غیر اپنی ازواج اور ان کی جو ملکت یمین ہے وہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کوئی ملامت نہیں ہے فام تغاور کا فا ملازون اس کے علاوہ جو سیکسل سیٹسفیکیشن کے لیے کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے تو وہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حدوں پر تعدی کرنے والے ہیں چڑھائی کرنے والے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں ہر کیسے لازمی ہونا چاہیے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں میں امانتیں دو قسم کی ہیں ایک وہ امانتیں جو بندہ بندے کے سپرد کرتا ہے اور ایک وہ امانت ہے جو اللہ بندے کے سپرد کرتا ہے بندے کو دو قسم کی ذمہ داریاں نبانی ہیں بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق اور بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ایک ایرو جو ہے وہ آپ اسے اوپر کی ڈائریکشن میں لے جائیں اور ایک ایرو جو ہے اس کو آپ نیچے کی ڈائریکشن میں لے جائیں درمیان میں یہ بندہ ہے اسے رب کے ساتھ جو اس کے وعدے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں اور جو بندوں کے ساتھ وعدے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے پہلے بھی وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں ہے اگر اللہ اسے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو وہ اس کے قسم کا وعدہ ہی نہیں کرتا کہ جس کے لیے اسے رب کی نافرمانی کرنی پڑی لات مخلوق عرفی معاشیت الخالق خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی تابے نہیں ہوگی چاہے وہ آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہو یا کسی بیوی بی کا شور ہی کیوں نہ ہو شور کہتا ہے نماز مت پڑھو یا پردہ مت کرو وہ غلط کہتا ہے اور اسے اس کی تابے نہیں کرنی چاہیے یہاں تک اگر اسے طلاق بھی لینی پڑ جائے تو وہ لے سکتی کوٹ میں جا سکتی اسی طرح ماں باپ کا معاملہ ہے فلا تو ان کی ہتا تو ایک تو وہ امانتیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کی ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانت ہی ہے ہم نے کہیں سے خریدا نہیں ہے آنکھیں ہیں خریدنی پڑ جائے ایک آنکھ تو پتہ چلتا ہے گردے ہیں ایک گردہ خریدنا پڑ جائے تو پتہ چلتا ہے اور جگر تو اس کی تو وہ تو لگتا ہی نہیں ہے بس اپنا ہی اپنا ہے گیا تو گیا اسی طرح دوسری چیزیں علم ہے یہ امانت ہے اللہ کی بولنے کی صلاحیت ہے امانت ہے اللہ کی لکھنے کی صلاحیت ہے امانت ہے اللہ کی آپ کو جو عہدہ ملا ہے کہیں کسی جگہ یہ امانت ہے اللہ کی آپ کو جو شوقت ملی ہے جو وجاہت ملی ہے جو جاہ ملا ہے جو سٹیٹس ملا ہے معاشرے کے اندر یہ امانت ہے اللہ کی اور اسے امانت سمجھ کر آپ نے استعمال کرنا ہے اس کا حساب دینا ہو اگر آپ اس جا کو ان تعلقات کو اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اچھی شفاعت کر سکتے ہیں آپ کی سفارش سے کسی حقدار کو حق مل جاتا ہے تو وہ سفارش کریں اس لیے کہ وہ سفارش آپ کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی اور وہ اس مومن کا حق تھا آپ ادا کریں میں یشف اشفات ان حاصل کن یا کلو نصیب آپ کو اس میں سے حصہ ملے گا لیکن بری شفاعت مت کریں وہ میں یشفع اشفاط ان یا کلو کف لمبنہ اس بوجھ میں بھی آپ کا حصہ ہوگا اگر آپ نے ناجائز شفات کر دی سفارش کر دی کسی حقدار کی جگہ کسی ایسے آدمی کو جس کا حق نہیں بنتا تھا جو اس جگہ کے قابل نہیں تھا کیپیبل آدمی نہیں تھا آپ نے کھپا دیا اپنا سرور و استعمال کر کے یہ امانت میں خیانت کی ہے تو ایک تو وہ امانتے ہیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کی اور یہ بدن بھی اللہ کی امانت ہے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی نے خریدا نہیں ہے نہ میری ماں نے نہ میرے باپ نے نہ میں اس کی پیمنٹ دے کے آیا ہوں جیسے ہوتا نا کہ ویزا دے دو دبئی کا کما کے وہیں پیسے دے دوں گا اللہ کو ہم پیسے کو نہیں دے کے آئے کہ دنیا میں کما کے تمہیں دے دیں گے چلو میرے ماں باپ غریب ہیں میں کما کے دے دوں گا تمہیں یہ سب کچھ کچھ کی امانت لہذا اس کو نقصان پہنچانا یہ خیانت ہے اللہ نے یہ منہ اور یہ ناک اس لیے بنایا ہے کہ آپ اسے خالص اکسیجن لیں پھیفڑے اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے اندر اکسیجن جو ہے وہ خون کو ملے پیور ملے آپ ملاوٹ کر کے دیتے ہیں تباکو پیتے ہیں آپ خیانت کر رہے ہیں آپ پھیفڑے دھوئے کے لیے نہیں بنے تھے خالص اکسیجن کے لیے بنے تھے وہاں خون اکسیجن لینے آتا ہے نیکوٹین لینے نہیں آتا اور یہاں کی حکومت کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ خودکشی میں آتا ہے تمباکو نوشی سلو پوائزن ہے خودکشی میں آتا ہے اور حرام ہے اور صرف آپ کو ہی نہیں آپ کے ارد گرد بیٹھنے والوں کو زیادہ نقصان دیتا ہے جو پیسنٹ اسموکنگ ہے وہ زیادہ نقصان دے اس لیے کہ وہ تو ہوتا ہے نا اور یہ بےچارہ عادی نہیں ہے جس کو پلائی جا رہی ہے دو ہزار کمپاؤنڈ ہیں تمباکو کے اندر دو ہزار کمپاؤنڈ جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ شراب میں اتنا نقصان نہیں ہے شراب بھی اللہ نے حرام کی لیکن شراب کے اندر بدن کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا تمباکو کے اندر ہے اللہ نے کہا سی ماں اس کبیر و منافع عال و اس میں ہوا من سے احماس تو تباکو جو ہے یہ پینا خودکشی کرنا ہے نقصان پہنچانا اللہ کی امانت کو اور یہ کالے سیاہ پھیپڑے جب لے کر جاؤ گے نا اللہ کے سامنے تو وہ پوچھے گا میں نے ایسے ہی تمہیں دیے تھے یہ میرے سامنے کیا لے کر آئے تو کسی چیز کو بھی نقصان پہنچانا جو اللہ نے آپ کو دی ہے جان بوجھ کر یہ خودکشی کے زمرے میں آتا ہے اور یہ حرام ہے یہاں کے اوقاف کا یہ فتو ہے اور عہد جو کیے ہوئے ہیں جو بندے کا بندے سے عہد ہوتا ہے حضرت علس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے بہت کم اللہ کلّا ماخاتہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کام ایسا ہوا کہ ہمیں حضور نے خطاب کیا ہو اور یہ بات نہ کہی ہو اللہ ایمان عل امانۃ خبردار اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں اور جو وعدہ پکا نہیں کرتا اس کا دین کوئی تو وعدہ بندے کا بندے سے اور اللہ کا بندے سے کیا وعدے کیے ہم نے یا کا ناب ادو ایا کا ان پانچ دفعہ دن میں آ کر کہتے تیری ہی بندگی کریں گے تجھ ہی سے مدد چاہیں گے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بت کبھی اس کے سامنے جھک کبھی اس کے سامنے جھک کا نا بدھو ایا کا رستہ ایک دن مستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا کیا کریں گے سیدھا رستہ دکھا چلیں گے یہی وعدہ کرتے نا اور وہ جب سیدھا رستہ دکھاتا ہے خدل مستقین یہ کتاب ہے وہ سیدھا رستہ وہ ہٹایا جو تم نے کہا تھا ایک یہ ہے اب اس کی مان اور چل اور وہ کہتا ہے یا جینا اے ایمان والو فلا کام مت کرو تم وہی کام کرتے ہو وہ کہتا لا تقربو الزنا ولا تقربو مال ولا تقتلو النفس اللہ تک ربو زینا ولا مال ربو ولا یتیم النفس تم حرم ارا یہ سرات مستقیم ہے ہم تم مزاق کرنے آتے ہیں کوئی آدمی دو دبا دروازہ آپ کا کٹکٹائے نا اور کہ جی پاکستانی سکول کس طرف اور آپ اسے کہیں گے یہ باؤنڈری کے آخر میں چلے جاؤ وہ اگلا گیٹ اس کا ہے پھر دس منٹ کے بعد وہ آ جا کہے جی وہ پاکستانی سکول کدھر ہے آپ کہیں وہ آگے چلے جاؤ وہ اس طرف چل پڑے پھر آئے اور کہہ کہ کے پاکستانی سکول کدھر آپ کہیں اسے کہ اس طرف چل پڑے تو پھر کیا کہیں آپ کہیں گے بےچارا پاگل ہے کتنا سونا جوان ہے لیکن پاگل ہو گیا دماغ پانچ وقت آتے دروازہ کٹ ہیں دن اثرات مستقیم وہ ادھر دکھاتا تم بائیں طرف چلتے ہو پاگل ہے دماغ کام نہیں کرتا اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن پاگل اٹھیں گے لا یقم اللہ اللہ کما یقومی تخبا تو شیوانس بات کہتے ہو رستہ پوچھتے ہو کہتے ہو کہ رستہ ہمیں ان لوگوں کا دکھا جن پر تیرا انعام ہوا وہ تمہیں رستہ دکھاتا ان لوگوں کا اور ڈر لگتا ہے پھر چلتے ہوئے کیوں وہ رستہ پتھر کھانے والوں کا ہے نا خون دینے والوں کا ہے نا اور تم چاہتے چوری کھانے والوں کا رستہ یہ مسئلہ ہے وہ رستہ بتاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے دندان مبارک شہید ہوئے پتھر کھائے گالیاں کھائیں تانے سنے بیٹیوں کو تلا کے دلوائے تین سال کی قید کاٹی اور یہ سارا کچھ ہوا ہے میں چالیس سال سے اوپر جا کر جب آدمی کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے جب تم تمہیں شکر ہو چکی ہوتی ہے جب تمہارے گوٹے جواب دے چکے ہوتے ہیں کیسے جوانوں کا کرنے کا کام ہے اس وقت رسالت ملی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر اور اکاون سال کی عمر میں پتھر کھا رہے ہیں طائف کے اندر یہ کیا ہے رستہ وہ انعام والوں کا رستہ تو وہی ہے چوری والا رستہ گراؤنڈ والا ہے وہ کہتا ہے لئی سلیم ال کو مشرا بہادر انہار تجری منٹا سونے چاندی کا رستہ تو اس کا ہے پلاؤ لا علیہ آلیہ سویات منظاہر یہاں تو کوئلوں پر جلنے والوں کا رستہ ہے آرے سے چیرے جانے والوں کا رستہ ہے لوہے کی کنگیوں سے ہڈیوں پر گوشت اتروا لینے والوں کا رستہ ہے یہ اور اب بھی ان کا اتارا جاتا ہے اب بھی جو سستہ کی طرف چلتے ہیں بلاتے ہر جگہ ان کے ساتھ ہی سلوک ہے گورا ہو کالا ہو چھوٹا ہو موٹا ہو جہاں بھی ہے جس جگہ بھی ہے وہ اسی سلوک کا مستحق سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ یہ بنیاد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے بار بار کہتا ہے سرات اللہ کا علیہم اسی کو کہتے ہیں فنڈامینٹلسٹ یہ اس دیش سے نہیں ہٹنا چاہتا ہند اللہ زین کالو رب و نلہ سمست جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ پھر ڈٹ گئے یہ ڈٹے ہوئے ہٹتے نہیں ہیں ہم تو انہیں دکھا دکھا کے چینل اور بے حیائی کے وہ سارے سامان ہٹاتے ہیں لیکن یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے چمٹ کر رہ گئے اپنی بنیاد سے یہ ہے وہ لوگ اللہ جی نہ ہوں بشہاد اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ایک دفعہ کہہ دیا میرا راب اللہ ہے کہو تو سوچ کر کا بھائی آپ نے اگر پیسے دینے ہوں کسی چیز کے تو بھاؤ تاؤ آپ بڑی جان مار کے کرتے ہیں آٹھ اٹھانے کے لیے جھگڑتے ہیں آپ نہیں اتنا کرو اتنا کرو یہ دیکھو بھنڈیاں تمہاری جو ہیں یہ خراب ہیں پرانی ہیں باسی ہیں اور اگر اپنے پیسے کھا کر بھاگنا ہو نا دو چار دن بعد پاکستان جانا ہو ویزا کینسل کرا کے تو پھر وہ آپ کو پندرہ روپے کلو بھی دے تو آپ لے کے آ جائیں آپ نے کون سے پیسے دینے پچاس روپے کلو دے پھر بھاؤ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں کھا کے کاغذ بھاگنا ہے جنہیں پتا تھا کہ ہم نے ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں ان کی سورہ فاتحہ سارے آٹھ سال میں جا کے ختم ہوتی تھی ہمارا مولوی رات کو کھڑا تھا صبح قرآن ختم کرتے جنہیں پتا تھا نا کہ یہ شہادت گہ انسٹ میں قدم رکھنا ہے وہ جب لایا جا کہتے تھے تو وہ کام کام جاتے کیوں مسلمانم مسلمان بردم میں جب کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کیوں میرے سامنے ابراہیم مسلم کھڑا ہے میرے سامنے اسماعیل مسلم کھڑا ہے یا تو میں ذبح کرنے والا باپ بنوں یا ذبح ہونے والا بیٹا بن جاؤں فلاں اسلامہ جب ان دو دونوں مسلمان ہو گئے ان دونوں نے اظہار اسلام کیا ان دونوں کا اسلام کو کسوٹی دیا گیا تم کون ہو ملت ابراہیم چون بگوئم مسلمانم میں جب کہتا ہوں میں بھی مسلمان ہوں تو ایک منظر گھوم جاتا میرے سامنے باپ نے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے تو بلرزم کے دانم مشکلات لا لاہ را میں جانتا ہوں اس لا اللہ کا مطلب کیا ہے کتنی مشکلیں آئیں گی مجھ پر قیامتیں ٹوٹ جائیں گے جو کہہ دیتے ہیں رب اللہ ان اللہ کالو ربون اللہ سمست ایک بندو آیا کہنے لگا حضور کوئی ایسی موٹی سی بات کہہ دیں بتا دیں مجھے میں روز روز صحرا سے آ نہیں سکتا بڑا لمبا سفر ہے ایک ہی بات مجھے بتا دے جو مجھے کافی ہو جنت میں لے جائے آپ نے فرمایا کل عام تو بل مستقبل کہہ دیں میں اللہ پر ایمان لایا پھر جن جا بس اسی کا ہو گا بیچ دے اپنے آپ اس کی مرضی کا تابع دل و جان سے اس کے سامنے بے بست ہو جائے جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا چلا جائے جہاں جا جا جا وہ چاہتا ہے اس کو کھپا دے لگا دے یہ اب اس کا مالک تیرا نہیں ہے ذرا سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ان اللہ ہم, ہم سارے ہی اللہ کے ہیں ہم ہماری اولاد بھی اللہ کی ہے ہم بھی اللہ کے ہیں اگر اللہ کے ہیں تو اگر کسی کے پیسے آپ نے دینے ہوں اس نے آپ کے پاس رکھوائے ہوں وہ آپ کو کہہ دے کہ فلاں آدمی کو دے دینا تو آپ دے دیتے ہیں جس کے پیسے اس نے کہا فلاں جگہ دے دینا آپ دے دیتے ہیں. کوئی سامان آپ کے پاس رکھوائے کہہ کہ کے فلاں صاحب آئیں گے آپ سے آ کر لے جائیں گے آپ دے دیتے ہیں نا جب جس کا مال ہے اس نے کہہ دیا جس کا مال ہے وہ کہتا ہے کہ میرے کافلوں میں لگا دے سے کھپا دے ٹھکانے لگا دے سے وہ کہتا ہے کہ تچا بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز ٹوٹے خون بہے شرینا شک ہو پھر اللہ کو سونا لگتا ہے ایسے کنگی وا کے سونا نہیں لگتا وہ یہ مانگتا ہے جو اس بات کو سمجھے وہ ہر جگہ نظر آتے ہیں تو یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے چونکہ ہم نے پیسے دینے کوئی نہیں اس لیے پڑھتے رہتے یہ شہادت کے تقاضے تو ہم نے ادا کرنے ہی کوئی نہیں ہے تو جب کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو پھر رب اللہ ہے وہ آکا ہے وہ مالک ہے نہ اس کا میں مالک ہوں نہ کوئی اور مالک ہے اللہ مالک ہے وہ جو چاہتا ہے وہی اس سے ادا ہونا چاہیے اس سے دوسرا استعمال ہوگا تو یہ خیالت ہو جائے گی ولہجی نحم علا صلاۃ فضور بات پھر گھوم پھر کے کہاں آئی نماز پڑھ بھی نماز انتہا بھی نماز یہ ہے مومن کی زندگی نماز کے بیچ بیچ وہ نماز میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ان کے آداب کا خیال رکھتے ہیں اوقات کا خیال رکھتے ہیں پھر یہ کہ نماز کہیں بدنام نہ ہو جائے اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں اگر نماز ہی کسی کے ساتھ بےمانی کر جائے کسی کے پیسے کھا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں, متھے پر اتنا موٹا محراب پڑا ہوا جب بھی بات شروع کرتا نام نہیں بندے کا بتا دادا جی کیا بتاؤں کیا جی کون سا آگے آپ کے پاس کہ اتنا موٹا میرا متع پر پڑا ہوا ہے یہ نماز کی بدنامی ہے یا اتنی بڑی داڑھی تھی دی اس کی سنت کی بدنامی ہوگی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑے داڑیوں والے دیکھیں کسی نہ کسی داڑھی والے کے ڈنگے ہوئے ہوتے ہیں ایسے نہیں من سے نکل جاتے کسی نے کسی داڑی والے نے مس بیہیو کیا بدنام کیا اپنی داڑھی کو تو یہ اپنی نماز کو بدنام نہیں ہونے دیتے خیال رکھتے ہیں اس محافظت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر پڑھ لیا تو کسی دوسرے کو نہ ہی دوں اپنے ہی اکاؤنٹ میں رہیں اس لیے کہ کمانا ایک الگ فن ہے بچانا ایک الگ فن ہے بہت سے لوگوں کو کمانا آتا ہے دن رات ان کے ہاتھ جو ہے وہ کے اندر کھیلتے رہتے لیکن بچتا کوئی نہیں ہے لیکن بچانا ایک فن ہے ہر کسی کو نہیں آتا بہت سے لوگ کماتے تھوڑا بچاتے زیادہ ہے وہ اس فن میں تاک ہے پاکستان کی پرکس آمدنی جو ہے فی کس آمدنی وہ دو سو پچاس ڈالر ہے ہم اتنا کماتے ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں لیکن بچت کتنی ہے پچیس ڈالر سری لنکا کی فی کا سامدنی کتنی ہے ایک سو پچیس ڈالر بچاتا کتنی ہے پچہتر ڈالر ہم پوری قوم کی یہ آدت ہے چھتیس انچ کا ٹی وی ہونا چاہیے ٹرالی ہونی چاہیے ڈبل ڈور فریج ہونا چاہیے اے سی لگا چاہیے، ڈبل بیٹ ہونا چاہیے ڈبل بیڈ ہونا چاہیے چاہے قرض لے کر دا. یہ نہیں ہے وہ نمازوں کو بچاتے بھی ضائع نہیں کرتے کہ اسی وضو میں جا کے فلم دیکھی اور پھر اسی وضو میں آ کے اثر بھی ساتھ پڑ لیا وضو بھی نہیں توڑتے دو نمازیں پڑھ لیتے وضو نہیں بچاتے بچے تو ہوگی نا وضو کی ایک وضو بچا لیا اس نے یہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں فرمایا اولا ایک یہ وہ لوگ ہیں جو وارث ہیں اللہ یارسون الفردوس جو فردوس کے وارث بنیں یہاں فرمایا اولا ایک فی جنت مکرمون ان لوگوں کا جنت میں اکرام کیا جائے گا ویلکم کہا جائے گا پروٹوکول دیا جائے گا ان لوگوں کو جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی اور یہ اللہ کا کلام ہے اناف صدق الحدیث کتاب اللہ یہ سب سے سچی بات ہے کوئی کہانیاں نہیں ہیں یہ ڈیمانڈ ہے اگر جنت میں جانا ہے جنت پر ایمان ہے تو پھر یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں کوشش کریں جنت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جیسے گڈی سکرائپ ہو جائے تو کسی گراج میں بیچ دیتے ہیں جنت کوئی گراج قسم کی چیز نہیں جب آپ سکرائپ ہو جائیں گے تو اٹھا کے وہاں سٹور کر دیا جائے گا جنت بڑی قیمتی چیز ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ایلیجبل بنانا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھنا پڑتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو ایمان والوں سے مطلوب ہیں ابھی ان کی صفات چل رہی ہیں بس نہیں ہوئی واخر داوان الحمدللہ